تکو اور ڈرنا یومن اس دن کے لیے تر جاؤں تم لوٹو گے فی اس میں اللہ اللہ کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ڈرتے رہنا اس دن کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات سے پہلے ناصل ہوئی مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد آدر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وہی نازل نہیں ہوئی انتقال فرما گئے کچھ یہ کہتے ہیں کچھ سورہ معاہدہ کی ایک آیت کو کہتے ہیں لیکن بہرحال اس پہ بھی لکھا ہے بہت نے کہ اللہ نے آخری کلام جو اپنی مخلوق سے کیا وہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا اس دن کا خیال رکھنا جس دن تم لوگ لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے سمت وفا اور وہ پھر پورے کا پورا دے دے گا کل نفسن ہر انسان کو ما کسبت جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہم لا یوز اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے اتنی جامع آئی ہے کہ پیسہ نیکی برائی بدی کچھ بھی کیا ہے پورے کا پورا ہم لوٹا دیں گے اور اس دن کے لیے ڈرتے رہنا اللہ سے تو تعلیم ملی قیامت کی کہ اس پہ ایمان اور تعلیم اس چیز کی ملی کہ اللہ ہے جس کے ہاں جا کر جواب دینا ہے بس یہی چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ میں جتنا کچھ کر رہا ہوں اس کا کسی نے پوچھنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے اور جتنا یہ خیال رہتا ہے کہ مجھے پوچھیں گے اور جواب ہوگا سوال ہوگا اتنا ہی انسان آرام سے رہتا ہے پتا ہوتا ہے جیسے کیشیئر ہے صبح آتا ہے بینک میں تو کروڑ روپیہ پڑا ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ شام کو ایک ایک پائی جمع کر کے پوری کرنی ہے اور کہیں میں نے گڑبڑ کر دی پیسے کسی کو زیادہ دے دیے چیک کم کا آیا تھا تو میری تنخواہ میں سے ہی کٹے مجھے تو پورا کرنا ہی ایسے ہی اللہ کا معاملہ ہے کہ ارشاد فرمایا ڈرنا اس دن کے لیے جس دن تم نے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور ہر ایک جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کیا ہے